السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إسلامي كسد ومرقز غيامانيا مسجد بورا بيرقراتي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدف الله فلا مضل له ومن نبلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الأمور محتفاتها وكل محتفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تخافه ولا تنمتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبدت منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذين ساءلون به والأرحام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 كما صبيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ذارك على محمد وعلى آل محمد كما ذارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل المقدة من لسانه قبل قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك كنت العليم الحكيم رب زدني علما الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في السابقين إنه هو السميع العليم ہر مومن کا ایمان تین بنیادوں پر قائم ہوتا ہے اور انہیں تینوں چیزوں سے مل کر ایمان مکمل ہوتا ہے جس ایمان کی گواہی زبان سے دی جائے اور دل اس گواہی کو تسلیم کرتا ہو اور اس کے بعد انسان اپنے عمل کے ذریعے سے اس دواہی کی تصدیق کرے زبان دل اور جسم کے بقیہ احباب یہ سب مل کر انسان کے ایمان کو کامل بناتا ہے ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز پر بھی اگر حملہ ہو شیطان کا وساوس کا شہوات کا بد کلامی کا تو اس حملے کی تاثیر کے مطابق انسان کا ایمان کمزور بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات انسان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے سب سے اہم ترین دولت ہے ایمان اس کی سلامتی اس کی بقا جب تک آپ کی سانسیں چل رہی ہیں اس وقت تک اس ایمان کا ساتھ ہونا آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے اور اس میں زبان دل اور آغاز تینوں اپنی اپنی جگہ پر اہم کردار ادا کرتے ہیں لیکن ایک چیز جو انسان کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے اس کو صحیح بنیاد پر قائم رکھتی ہے وہ بات ہے اس کے دل میں پائے جانے والے یقین کی جتنا مضبوط یقین ہوگا یہ ایمان اتنا ہی مستحکم ہوگا اسی لیے آپ غور کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی فتنہ آتا ہے وہ فتنہ سب سے پہلے انسان کے دل پر اثر انداز ہوتا ہے دل پر ایک نقطہ لگتا ہے وہ نقطہ بڑھتا ہے بڑھتا جاتا ہے چاہے وہ گناہ ہو یا فتنے ہوں ان فطروں کی سلامتی ان فطروں کی آفات سے انسان اپنے آپ کو بچا سکے اس کا علاج مجھے صرف اور صرف ایک چیز میں ملا اور وہ تھا اللہ پر اندھا اعتماد اور بھروسہ بھروسے کی اعتماد کی جس حد تک آپ جا سکیں جو بھی آخری حد ہو وہ ہونی اللہ کے لیے چاہیے اگر آپ کا اعتماد اللہ پر صحیح معنی میں قائم ہے آپ یہ یقین جان لیجئے کہ آپ کا ایمان محفوظ ہے آپ کا ایمان سلامت ہے کیونکہ دل آپ کو ضرور مجبور کرے گا کہ آپ کی زبان سے اس کے بعد وہی بات نکلے جو اس بھروسے کو توڑ نہ سکے جو اس بھروسے کو خراب نہ کر دے آپ سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جائے جو اس اعتماد کو ٹھیس پہنچائے انسان جس طرح اس اعتماد کے اندر پورا اترے گا اسی طرح اس کا ایمان مضبوط ہوگا اس اعتماد کے حوالے سے اس بھروسے کے حوالے سے تین باتوں کو اچھی طرح سے جان لیجیے ایک چیز ہے آج کے معاشرے کا طرز عمل ایک وہ چیز ہے جس کو ہمیں شریعت نے سمجھایا ہے اور ہم نے اس کو کسی اور طرح سے سمجھایا اور اس کے بعد تیسری چیز ہے کہ شریعت نے جس ضابطے کے تحت ہمیں یہ بھروسہ کرنا سکھایا ہے وہ ضابطہ اگر ہمیں صحیح معنی میں سمجھ میں آ جائے تو پھر ہم اللہ پر بھروسہ کیسے کر سکتے ہیں اللہ پر بھروسے کے اعتبار سے ہماری دو قسمیں ہیں یا تو میں اللہ پر بھروسہ صرف پریشانیوں میں اور مصیبتوں میں کرتا ہوں جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے ڈاکٹر نے کہا کہ اب کوئی علاج نہیں ہے اللہ علاج, علاج ہے اس کے لیے اب آپ دعا کیجئے اس وقت مجھے اللہ پر بھروسہ یاد آ جاتا ورنہ اس سے پہلے میرا بھروسہ دوائیوں پر ڈاکٹر پر ہسپتال پر آلات پر ہر چیز پر میں بھروسہ کرتا ہوں اگر نہیں کرتا تو صرف اور صرف اپنے رب پر نہیں کرتا بھروسے کی یہ قسم جو ہے اعتماد کی یہ قسم جو ہے کہ انسان صرف اور صرف ظاہری اسباب پر بھروسہ کرے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے لیکن بھروسہ اپنے اوپر رکھنے کو کہا ہے وہ حدیث ہے جو میں آگے چل کر اس کی وضاحت آپ کے سامنے کروں گا کہ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توقلی حقوق ہی میز کتہ جب دو خماسن بطانا اگر تم اللہ پر اس طرح سے بھروسہ کرو جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے اعتماد کرنے کا حق ہے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے ہی رزو دے گا جیسے پرندوں کو رزو دیتا ہے صبح وہ خالی پیٹ نکل کر جاتے ہیں شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں نکلنا ضروری ہے کوشش کرنا ضروری ہے گھر میں بیٹھ کر اللہ پر بھروسہ یہ بھی ایک غلط تصور ہے اور اپنے ظاہری اسباب پر بھروسہ یہ بھی غلط تصور ہے اور اہل علم نے اس کو شرک خفی سے تعبیر کیا ہے کہ انسان صرف اپنے ظاہری اسباب پر بھروسہ کرے اللہ کا نام اللہ کی سوچ اللہ کی طاقت اللہ پر بھروسہ اس پر اعتماد اس کام کے دوران انسان کے ذہن میں نہ ہو یہ شرک خفی ہے یہ بات جب آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ اسباب کا اختیار کرنا بھی ضروری ہے اور اللہ پر بھروسہ کرنا بھی ضروری ہے اللہ پر بھروسہ اعتماد کرنا ہے اور اسباب کو اختیار کرنا ہے اگر اسباب اختیار نہیں کیے اور معاشرے میں ان لوگوں کی طرح ہم بن جائیں جو چوبیس گھنٹے ایک جگہ پر بیٹھ کر اپنے رزق کا انتظار کرتے ہیں تو شریعت نے اس چیز کو توقل سے تعویر کیا ہے توکل کے بغیر تو ایک اپنا اعتماد اور بھروسہ ظاہر کر رہا ہے دکھا رہا ہے بھروسہ اس کا اللہ پر ہے نہیں یمن کے کچھ لوگوں کو جناب عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا حج کرنے کے لیے آئے دوران حج لوگوں سے مانگ بھی رہے ہیں سوال بھی کر رہے ہیں اچھا تم آئے کیسے کہا اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے نکل گئے کوئی زیادہ راہ ہمارے ساتھ نہیں تھا اللہ پر بھروسہ نہیں تھا تم نے دکھلاوے کا بھروسہ کیا ہے بھروسہ یہ تھا اعتماد یہ تھا کہ تم اپنے ساتھ اپنا زیادہ راہ لے کر نکلتے یہ مانگنا سوال کرنا ہاتھ پھیلانا یہ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے لہذا دونوں دو پہلو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اب توکل کی بھروسے کی اعتماد کی حقیقی شکل کو جاننے کی کوشش کیجئے کہ اعتماد ہوتا کس کس طرح کا ہے شریعت نے ہمیں تین طرح کا اعتماد سکھایا ہے اور بلکہ ایک اعتماد تو ایسا ہے کہ اگر وہ آپ کر لیں تو دوسرے معاملے میں اعتماد کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ایک اعتماد ہے اللہ پر کہ جو اللہ نے دینی احکامات دیے ہیں جیسا کرنے کو کہا ہے اس میں تکلیف ہو پریشانی ہو مصیبت آئے وہ کام میں نے کرنا ہے اس کام کو جب میں کر گزروں گا اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کتنا بھی مشقت والا کام ہو کتنا بھی میری سوچ کہے میرا ضمیر کہے میری عقل کہے کہ کام مت کر اس میں تیرا نقصان ہے لیکن میں وہ کام کر جاؤں تو اس کے بعد صحیح معنی میں دینی سوچ کے حساب سے اللہ پر اعتماد اور بھروسہ قائم ہوتا ہے یہ چند نکات ہیں اور ضابطے ہیں مقدمہ ہے میری بات کا اس تعلق سے سارے دلائل اور ساری وضاحت میں اسی خطبے میں کروں گا دوسرا ہم بھروسہ کرتے ہیں اللہ پر شریعت نے ہمیں بھروسہ سکھایا ہے رزق کے معاملے میں تمہیں کھلانے والا پالنے والا امام امداب امام الدا بطن, بطن فل ارد اللہ رضق ہے جو زمین پر رینگتا ہے جو بھی رینگتا ہے جو بھی چلتا ہے وہ جانور ہو انسان ہو اس جانور کی کوئی اوقات ہو یا نہ ہو وہ کیا یہ لا تخمیر و رزقہ اللہ ویا کتنے جانور ایسے ہیں چھوٹے چھوٹے سے حشرات الارض کہ جن کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اپنا رزق تک اٹھا سکیں طاقت نہیں اللہ ررسکا ویا ان جانوروں کو بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی رزق دیتا ہے گھروں اللہ پر کرو چھوٹے چھوٹے جانوروں کو بھی ان کے بلوں تک اللہ رزق پہنچانے پر قادر ہے اور پہنچاتا ہے بھروسہ اللہ پر کرو یہ دوسرا توکن ہے اور تیسرا توقن جب ہم کرتے ہیں اللہ پر وہ ہے پریشانی مصائب اور مشکلات ہیں. کہیں کوئی تکلیف آ گئی کوئی پریشانی آ گئی اب اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں کہ اللہ اس پریشانی کو دور کر اب ان تینوں صورتوں کو اپنے سامنے رکھیے اور اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے بتاتا ہے کہ وہ اپنے اوپر بھروسہ کرنے والوں کے بھروسے پر پورا اترتا ہے جو اللہ نے آپ کو کرنے کو کہا دینی معاملات میں وہ آپ کر جائیے جیسے کرنے کو کہا ویسے کر جائیے اس کے بعد دیکھیے اللہ آپ کے لیے کس قسم کے دروازے کھولتا ہے جو آپ کی سوچ سے بھی باہر ہے اللہ کے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام السلام آگ میں اللہ نے پھکوایا اللہ کا حکم تھا لیکن اس آگ میں پہنچ کر جو جملہ اللہ کے دو خلیلوں نے ادا کیا تھا جناب ابراہیم اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ تھا وہ اس جملے کو یاد کر لیجیے ہس بن اللہ ون احمد یہ بھروسہ تھا مصیبت میں اور پریشانی میں دیکھتے ہیں اللہ آزماتا ہے کہ میرا بندہ کتنا میرے قریب ہے اس کا مجھ پر بھروسہ کتنا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوا کر آزمایا آخری لمحے تک دیکھا جب بھروسہ پورا تھا اللہ پر جس کو آپ کہیں اندھا اعتماد اس کے بعد اللہ نے کیا کیا تھا کلا یا ناردن و سلامن اعلی ابراہیم جس آگ کو جلانے کی صلاحیت رب نے عطا کی تھی اس آگ سے جلانے کی صلاحیت کو چھیننے والا بھی وہ ہے رب کے لیے بن کر دکھاؤ پھر دیکھو رب تمہارے لیے کائنات کے نظام کو کس طرح سے بدل دیتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا گیا کہ آگ کے لیے جنگ احد کے بعد تکلیف پریشانی مصیبت ستر کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے کافی سارے زخمی تھے کہا یہ مشرقین دوبارہ واپس پلٹ کر آ رہے ہیں مسلمانوں کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے تو ایک ہی جملہ اپنی زبان سے ادا کیا تھا وہ وہی جملہ تھا جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے ادا کیا تھا حسن اللہ ونعم الوکیل میرا اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کار ہے وہ میرا ساتھ دے گا اللہ نے اس وقت بھی بچایا اور وہاں پر بھی بچایا اللہ تکلیف میں انسان کو آزماتا ہے کہ یہ مجھ پر کتنا صبر کرنے والا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول فرماتے ہیں نا ایک شخص کو میں نے دیکھا بلکہ اپنے گھر میں فرماتے ہیں کہ بعقات میں اپنے بستر پر ایک کھجور پڑی ہوئی پاتا ہوں رکھی ہوتی ہے کھجور گر جاتی ہے کہیں کسی مال سے اور آپ کی حالت اور کیفیت آپ جانتے ہیں تین تین دن تک بعاقات کھانے کو نصیب نہیں ہوتا تھا کہتے ہیں لا اکشا انتھک امین صدق القل تو اگر مجھے اس بات کا ڈر اور خوف نہ ہوتا کہ کھجور سب کے کیا تو میں اسے کھا لیتا اور اب آزماتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے کہ اس بندے کو پریشانی میں مصیبت میں مجھ پر بھروسہ کتنا ہے اعتماد کتنا ہے پھر وہ آزماتا ہے دینی اعتبار سے جو رب نے کرنے کو کہا ہے وہ ذرا کر کے تو دکھاؤ رب نے کہہ دیا جناب موسا کو کہ اس لاٹھی کو تون مارنا ہے تیرا رب تجھے بچائے گا الى ان اسر راب کو تم نے اب نکل جانا ہے تمہارا پیچھا کیا جائے گا فرعان تمہارے پیچھے آئے گا فرون بھی نکلا اپنے گھمنڈ میں طاقت بہت تھی کمزور لوگ آگے تھے جناب موسا کمزور لوگوں کے ساتھ تھے پیچھے فلما فرا الجمان قارا صحاب موسا انا لم پیچھے پوری فوج تھی فرعن کی اور سامنے سمندر تھا جن لوگوں کا اعتماد مکمل نہیں تھا انہوں نے کہا ختم ہو گئے برباد ہو گئے دھر لیے گئے اب تو موت ہی موت ہے یا تو اس نے مار مارنا ہے یا سامنے غلط ہونا ہے ہارک اللہ ان نماز ربی سیادی اور میں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا میرے رب نے مجھ سے جب وعدہ کیا ہے وہ اس وعدے کو پورا کر کے دکھائے گا ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس نے وعدہ کیا ہو اور میں مارا جاؤں یا مجھے ہلاک کر دیا جائے ان نماز ربی سیادی واؤنا کل حضر پھر ہم نے موسا کی طرف وہی کی جو تیرے ہاتھ میں لاٹھی ہے بس تو اس کو مارنا ہے سمندر پر یہ کام نے کرنا ہے اسباب اختیار کرنے ہیں جو تیری طاقت ہے وہ نے آزمانی ہے پوری پوری پھر رب پر بھروسہ کر فنگ فلاکان کلو کر تول آدی پانی اس طرح سے سمٹ کر سائیڈوں پر ہو گیا جیسے بڑے بڑے پہاڑوں کے چوٹیاں اور تودے کھڑے ہو جاتے ہیں درمیان سے راستہ فراہم ہوا اور پوری کی پوری قوم نکل کر چلی گئی ان کے نکل جانے کے بعد جب یہ قوم دوبارہ آباد ہوئی تو ان پر منو سلوا اللہ نے نازل کیا یا نہیں کیا یہ ہے وہ توقع کی تیسری قسم رزق دینے والا کون ہے اللہ بھروسہ اللہ پر کرو وہ رزق دے گا یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو دینی معاملات میں کرنے کو کہا ہے جو دین کے لیے اللہ نے قربانیاں مانگی ہیں وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے قربانی دے دیجئے پھر دیکھیے اللہ آپ کے لیے رزق کے معاملے میں دروازے کس طرح سے کھول دیتا ہے یہ نقطہ کس آدمی کو سمجھ میں آ جاتا ہے یہ بات جو آدمی سمجھ لیتا ہے وہ اللہ پر اپنے ایمان کو مکمل کر لیتا ہے اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے جو دین کے معاملے میں میرے رب نے مجھ سے کہہ دیا کرنے کو چاہے وہ فرض ہو مجھ پر یا چاہے کوئی فضیلت کا معاملہ ہو لیکن اس میں میرا بغیر نقصان ہے وہ کام میں کر گزروں پھر دیکھو گے رب تمہارے لیے رزق کے دروازے کس طرح کھولتا ہے اس کی اگر شریعت سے میں مثالیں دینے بیٹھ جاؤں تو جو دینی معاملہ ہے وہ آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے زکات سے صدقے سے لے کر نماز سے لے کر ہر ہر معاملے میں جب بھی یہ کام میں کوئی کرتا ہوں تو اس کے بعد اللہ میرے لیے کتنی آسانیاں پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہجرت کا ہجرت کرنے جب آپ نکلے غار میں پہنچے تین دن غار سور میں ٹھہرے مشرقین چاروں طرف آپ کو ڈھونڈ رہے تھے ان تین دن تک ان تین دنوں کے دوران اللہ نے آپ کو رزق سے محروم نہیں رکھا آپ کے رزق کا بندوبست کروایا آپ کی بیٹی جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی سیدنا اسما بن سیبی بکر رضی اللہ تعالی عنہما کھانا لے کر اپنے والد اور اللہ کے نبی صحم کے لیے غار جایا کرتی تھی آخر کار مشرقین ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے حتہ کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہہ اٹھتے کہ اگر ان میں سے کوئی شخص اللہ کے نبی اپنے قدموں کو دیکھ لے تو ہم تو فوراً نظر آ جائیں گے ہمیں نہیں معتمن کبھی اتنا نہیں اللہ ایسا ہو نہیں سکتا یا ہم دو نہیں ہیں ہمارے ساتھ ایک اور ہے جو ہمارا ساتھ دے رہا ہے اور وہ اللہ ہے اور جب تک وہ ہمارے ساتھ ہے کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا یہ اعتماد یہ بھروسہ تم قائم رکھو اس تکلیف دے مرحلے میں ہجرت کا حکم اللہ نے دیا تھا جو دینی معاملات میں اللہ نے کرنے کا کہہ دیا وہ کر گزرو اس کے بعد دیکھو کہ اللہ تمہیں رزب کس طریقے سے دیتا ہے مدینہ پہنچ کر پھر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے رضب کی بارش کی کس طرح کے حالات ہوئے کہ اسی اسی سفر میں ہجرت کے سفر میں آپ نے سوراخ بن مالک کو کیا کہا تھا جو آپ کو پکڑنے کے لیے آیا تھا کہ کسرہ کے کنگن میں تیرے ہاتھوں میں دیکھ حالت یہ ہے کہ آپ مشرقین سے ان کی تکلیفوں سے ان کی اذیتوں سے جان چھوڑا کر مکہ سے نکلے ہیں کوئی گھر نہیں ہے کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے کھانے کو کچھ نہیں ہے اور بات آپ کر رہے ہیں کسرا رہ کی سپر پاور کی اگر اللہ پر اللہ کے معاملات میں اللہ کے دین کے معاملات میں اللہ کے حکم پر بھروسہ کرتے ہوئے کچھ کرو گے رزق پہنچانے والا تمہارے گھر کے دروازے تک ہوا ہے احمد بن مسکین نام کے کبار علماء میں سے گزرے ہیں تیسری صدی اجری ان کا واقعہ امام زہابی نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے کہتے ہیں عالم تھے اور علماء کا ایک مشغلہ ہوتا ہے علم کے ساتھ غربت افلاس اکثر آپ ایسی ہی طبقے میں دیکھیں گے غریب تھے کہتے ہیں ایک دن دوپہر کے وقت مکہ میں بھوک کی شدت سے میں اپنے گھر سے نکلا حتیٰ کہ میرے بچے گھر میں رو رہے تھے بلک رہے تھے بھوک سے کہتے ہیں میں گھر سے جب نکلا تو تھوڑا سا آگے چل کر مجھے ابو النصر نام کا ایک شخص ملا اس نے مجھے دیکھا پوچھا کیا معاملہ ہے میں نے جب بتایا تو اس نے مجھے دو روٹیاں دی جن کے اندر پنیر بھی رکھی ہوئی تھی میں تھوڑا سا خوش ہو گیا کہ چلو بچوں کے لیے سہارا ہو گیا یہ دو روٹیاں لے کر جب میں پلٹا واپس اپنے گھر کی طرف تھوڑا سا آگے بڑھا تو ایک عورت راستے میں بیٹھی ہوئی تھی اس کے ساتھ بھی دو بچے تھے اس عورت نے مجھ سے صرف اتنا کہا کہ یہ یتیم بچے ہیں کھانے کو کچھ نہیں ہے کئی دنوں سے بھوکے ہیں اگر تم ان کو کھانے کے لیے کچھ دے دو تو اللہ تمہارا بھلا کرنے والا ہے جناب احمد بن مسکین کہتے ہیں اللہ جانتا ہے کہ اس عورت کے بچوں سے زیادہ جو بھوک میرے بچوں کو تھی اس کے علم اللہ کو ہے جو کیفیت اس وقت میرے گھر کی تھی فاقے کی وہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن جس وقت اس عورت نے سوال کیا تھا کہتے ہیں کہ اس وقت میرے خیالات اور منظر میں کیفیت یہ تھی کہ گویا کہ جنت زمین پر اتر کر میرے سامنے آئی ہو اور جنت کا میں سودا کر رہا ہوں میں نے وہ دو روٹیاں اس عورت کو اسی وقت دے دی تھوڑا سا آگے بڑھ کر میں بھی جا کر سڑک پر بیٹھ گیا کہ اب کیا کروں واپس گھر کیا منہ لے کر جاؤں نکلا تھا دو روٹیاں ملی تھی واپس بچوں کو لے جا کر دیتا لیکن اس عورت نے مانگ لیا وہی سیرون اعلی انفسین و بھی خساسا ترجیح جب انسان دیتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق کہ تُو جو میں کہہ رہا ہوں وہ تو کر من علی اللہ ہی کان اللہ علا جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ پھر اس کا ہو کر دکھاتا ہے اس کو کہتے ہیں اسی کشمہ کشمہ میں بیٹھا ہوا تھا وہی ابو النسر نامی شخص دور دوڑتا ہوا پھر آیا کہنا ہے کیا ہوا کیوں بیٹھے ہو جس نے دو روٹیاں دی وہی پھر آیا کہنا ہے کیوں بیٹھے ہو کہا, کہا کہ کچھ نہیں ویسے ہی بیٹھ گیا میں تھک ہار کر کہنا ہے کہ ایک شخص آیا ہے جو تمہیں ڈھونڈ رہا ہے بغداد سے یا और سے اور اس کا کہنا اور جو ندا وہ لگا رہا ہے جو بات وہ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ تیس سال پہلے تمہارے باپ سے اس نے قرضہ لیا تھا اس قرضے کو لے کر اس نے کاروبار شروع کیا تھا وہ سارا قرض اور اس کاروبار سے اس قرضے کے مطابق جو منافع اس کو ہوا کیونکہ کاروباری قرضہ تھا وہ سارا منافع لے کر اس وقت تمہارے گھر کے دروازے پر جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کو ہو کر دکھاتا ہے تم تھوڑا سا اللہ کو اللہ کے احکامات کے مطابق اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کر گزرو جو اس نے کرنے کو کہا ہے پھر دیکھو وہ تمہیں تمہارے گھر تک دروازے تک رزق پہنچا کر دے گا اس کی شان میں کوئی کمی نہیں اسی لیے علماء لکھتے آئے ہیں کہ حقیقی معنی کے اندر توکل کرنے والا بھروسہ کرنے والا اللہ پر وہ شخص ہوتا ہے صرف اور صرف جو اللہ کو صحیح معنیٰ میں جانتا اور پہچانتا ہے جس کے تعلقات اللہ سے اچھے ہوتے ہیں جو جانتا ہے کہ ان اللہ کل شی قدم جو جانتا ہے وہ توقع رحیم اللہ کا اپنے اس رب پر بھروسہ کر جو کون ہے العزیز الرحیم غالب بھی ہے اور رحمت کرنے والا بھی ہے وہ اپنے غلبے سے ایک ساری کائنات کے نظام پلٹ بھی سکتا ہے وہ رحمت سے تجھے وہ وہ چیزیں عطا کر سکتا ہے جس کے تم قابل اور مستحق بھی نہیں اللہی عوا کہ تکم اس کی شان یہ ہے کہ ہر ہر تیری حرکت کو ہر ہر تیری آہٹ کے اوپر وہ غور کرتا ہے اس کو سب علم ہے اس کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے تیرے دلوں کے احوال سے وہ واقف ہے اس کی شان یہ ہے لہذا اس اللہ پر بھروسہ کر کے دیکھ کئی اہل علم نے اس مقام پر لکھا ہے کہ اس آیت کو سننے اور پڑھنے کے بعد کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ اور اعتماد بھی کر سکے کی؟ کیسے کرے کون ہے کائنات میں جس کی طرف میں پلٹ کر جاؤں کون ہے جو میرا میری تکلیف میں میری تکلیف کو ختم کر سکے کون ہے جو میری پریشانی میں میرے ساتھ کام آ سکے امن مجیب المپر و ادا دار کون <متحد> ہے جو میری تکلیف پریشانی اور مصیبتوں میں میری دعاؤں کو سنے اور ان دعاؤں کو پورا کرے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بلکہ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اعتماد کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے اللہ یحب المتوکل یہ محبت اللہ کی بڑی بڑی ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے لوگ محنت نہیں کرتے میں محنت کرتا ہوں اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ سے یہ تو کمال ہے لیکن اصل کمال یہ ہے کہ انسان سے اللہ محبت کرے اس کو ویسا بننا چاہیے جس ادا اور انداز میں وہ اپنے رب کو پسند آ جائے بھروسہ کرنے والا وہ ہے کہ جب بھروسہ کرتا ہے اللہ پر دینی معاملات میں اللہ اس کو شیطان کے شر سے محفوظ کر لیتا ہے ان سلم سلطان ان عال الدین آمن و اعلیٰ ربت شیطان کا کوئی وار کوئی کسی قسم کا کوئی اختیار ان لوگوں پر نہیں ہے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں شیطان کے شر سے وہ محفوظ ہیں آپ کا ایمان اس آیت کی وجہ سے جو شروع میں میں نے جملہ عرض کیا تھا آپ سے کہ انسان کا ایمان جس چیز کی وجہ سے میں نے سمجھا ہے کہ محفوظ رہتا ہے فتنوں سے وہ یہ آئے ہے ان علیہ سلم سلطان شیطان کا کوئی اختیار نہیں ہے کوئی طاقت نہیں ہے ان لوگوں پر جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں وہ ربیت و قرون اور اللہ پر صحیح معنی میں بھروسہ کرتے ہیں جس کا جتنا بھروسہ ہوگا اور جیسا بھروسہ ہوگا ویسے ہی اس پر اس کا اللہ پر ایمان ہوگا اور اتنا ہی وہ شیطان کے شر سے محفوظ ہوگا اتنا ہی وہ تکالیف سے محفوظ ہوگا اللہ آزماتا ہے یہ الگ بات ہے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ انسان اللہ پر بھروسہ کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بھروسے کو اس کی عبادت کو پسند کرتا ہے اور اس کی اس عبادت کو بڑھاتا جاتا ہے کہ بھروسہ کرتا جا کرتا جا تجھے یہ چیز ابھی نہیں ملے گی اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ انسان تین چیزوں کے درمیان کسی بھی معاملے میں کسی بھی عمل میں کسی بھی خیر میں کسی بھی بھلائی میں تین چیزوں کے درمیان گھومتا ہے وہ تین چیزیں کسی کام کے کرنے سے پہلے اللہ پر بھروسہ توقع کام کے کرنے سے پہلے وہ چیز مل جائے وہ کام ہو جائے تو اللہ پر راضی ہو جائے اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہو جائے اور تیسری چیز اگر وہ چیز مل کر کھو جائے ختم ہو جائے تو صبر کر لے ان تین چیزوں کے علاوہ مومن کی کوئی چوتھی صورت نہیں کام کرنے سے پہلے صبر توکن کام ہو جانے کے بعد وہ چیز نصیب ہو جائے تو اللہ کی روا اور اگر وہ چیز مل کر کھو جائے نہ ملے تو صبر اس کے علاوہ چوتھی کوئی چیز نہیں ہے جو انسان کے ایمان میں شامل ہو سکے رضا کے اندر شکر بھی ہے اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ انسان کا ایمان یا توکل بھروسہ اعتماد انسان کا اللہ پر اسی وقت پورا ہو سکتا ہے جب وہ اللہ کے بارے میں صحیح گمان رکھے جب وہ یہ جان لے کہ جو چیز میرے پروردگار دگار نے میرے لیے اختیار کی ہے وہی میرے لیے بہتر کی ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ جو میں اپنے لیے چاہتا ہوں وہ زیادہ بہتر ہے ان چیزوں سے جن چیزوں کو اللہ نے میرے मेरे اختیار کیا ہے فرق کو ذرا سا سمجھ لو جو جس حال میں جس کیفیت میں جس ادا میں جس انداز میں اس وقت میں ہوں یہ میرا رب کا فیصلہ ہے اور یہی میرے لیے بہتر ہے اسی میں مجھے راضی ہونا چاہیے اس سے بہتر حالت میرے لیے اچھی نہیں تھی میرے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی چاہے وہ صحت ہوتی چاہے وہ مال ہوتا چاہے وہ سکون ہوتا چاہے وہ اطمینان ہوتا چاہے وہ کوئی بھی کیفیت ہوتی دین کی کیفیت کیوں ہوتی جس حال اور کیفیت میں رب نے مجھے رکھا ہے اسی حال اور کیفیت میں میں اپنے رب سے راضی ہو جاؤں اس کے بعد میں اپنے رب پر بھروسہ اور توکل کرنا سیکھوں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مقامات پر اپنے صحابہ کو جس طرح قرآن سکھایا تھا اس طریقے سے اللہ پر بھروسہ کرنے کے لیے دعا سکھائی تھی. جس طرح سے قرآن سکھاتے تھے اس طرح سے بھروسہ کرنے کے لیے وہ دعا سکھائی تھی جو دعا استخارہ کے نام سے ہم جانتے ہیں اللہ انی استخیروں کا بھی علم وہ استقدیروں کا بھی قدرت وہ اس اللہ جو تیرا علم ہے اللہ انی استخیر پہلے تو میں تجھ سے خیر مانگتا ہوں جو تیری قدرت ہے وہ تیری قدرت سے میں تجھ سے خیر اور بھلائی مانگتا ہوں اور تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں تو طاقت تقدر ولا قدرت اور طاقت تیری ہے میری کچھ نہیں جانتا تو ہے علم تیرے پاس ہے میرے پاس کچھ نہیں جو چیز میرے حق میں بہتر ہے دین دنیا اور آخرت میں وہ عطا کر دے جو چیز بدتر ہے بری ہے شر ہے دین دنیا اور آخرت میں اس کو مجھ سے پھیر دے پھر جو تیرا فیصلہ ہو تم اردنی بھی اس پر مجھے راضی بھی کر دے یہ اصل مقام اللہ کے فیصلوں پر اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے کسی کام کو کر کے اس پر راضی ہو جائے انسان خوش ہو جائے یہ ہے ایمان کی احساس اور بنیاد جس جس شخص کے دل میں اس طرح کا ایمان مضبوط ہوگا اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستے بہت سارے کھول کر رکھے قرآن پاک کے بہت سارے واقعات تھے جو میں نے آپ کے سامنے عرض نہیں کیے جناب یعقوب علیہ السلام کا واقعہ تھا بیٹا چھوڑ کر چلا گیا بلکہ بیٹے بیٹا چھوڑ کر ایسے گیا کہ اسی کے بھائیوں نے بھائی کو مارنے کی کوشش کی جناب یوسف علیہ السلام کو. اور آ کر کہا کہ اسے بہریا کھا گیا جناب یعقوب نے صرف ایک جملہ اپنی زبان سے ادا کیا تھا وہ جملہ یاد کر لیجئے وہ دعا یاد کر لیجئے جناب جناب ابراہیم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی تھی جناب یعقوب نے کیا کہا تھا امریکی اللہ میں اپنا معاملہ اللہ کے شکر کرتا ہوں یہ مقدمہ اللہ کے سامنے کوئی تکلیف دے پریشانی دے کوئی معاملہ پیش آئے اللہ کے سامنے رکھ دے کئی سالوں کے بعد ایک لمبے عرصے کے بعد اللہ نے اس بیٹے کو واپس لوٹایا اور اس شان میں لوٹایا کہ بیٹے کی جو مقام تھا جو مرتبہ تھا وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا مصر کے اوپر حاکم تھے اللہ پر جو بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے بھروسے کو کبھی رائدہ نہیں کرتا کبھی برباد نہیں کرتا اللہ بھروسہ کسی کا نہیں توڑتا وہ ہر ایک کے بھروسے پر پورا اترنے والا ہے جس طرح کا تمہارا بھروسہ ہوگا اسی طرح کا تمہیں मामला اللہ کی طرف سے ملے گا اللہ کے ربی صحیح کے پاس ایک شخص آیا یہ بات میں اکثر عرض کرتا ہوں اللہ پر بھروسے اور اعتماد کے بارے میں کیونکہ جو اللہ نے کرنے کو کہا ہے وہ تم کرو بھروسہ کرتے ہوئے پھر دیکھو اللہ تعالیٰ جو تم اللہ سے امیدیں لگاتے ہو رزت کے معاملے میں تکلیفوں کے حل کے معاملے میں اللہ ان معاملات کو کیسے پورا کرتا ہے آ کر کہنے لگا غلطی ہو گئی روزے کی حالت میں فرمائیے بتائیے کیا کی تھی اللہ کے ربیسم میں کفارہ ہوگا کفارے کی ترتیب یہ ہے کہ پے در پہ دو مہینے کے روزے رکھو اور میں نہیں طاقت نہیں غلام آزاد کرو نہیں کر سکتا پر میں ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ کہا طاقت نہیں ہے کوئی ایک کام بھی نہیں کر سکتا میں غلطی روزے میں ہوئی ہے روزہ ٹوٹ گیا وہ غلطی کی نوعیت ہے اسی نوعیت کے اندر یہ کفارہ ہے وہ کفارہ جب اس کو بتایا کفارہ ادا کرنے کے لیے اس کے پاس طاقت ہی نہیں تھی بیٹھ گیا خاموشی سے ہل کچھ نہیں اسی لمحے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو ٹوکرے کھجور کے صدقے کے طور پر سامنے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ شخص کہاں ہے جس نے ابھی مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا وہ شخص کھڑا ہوا میں تھا میں لو یہ ٹوکرے اٹھاؤ اور جا کر صدقہ کرو اپنا کفارہ ادا کرو کم سے کم ساٹھ نہیں تو کچھ تو مسکین کا ہے تمہارا کفارہ تو ادا ہونا اللہ کے نبی کون سے مسکین ہو جاؤں یہ آپ جو پورا مدینہ شہر دیکھ رہے ہیں اس پورے شہر کے اندر اگر آپ کو مجھ سے زیادہ غریب کوئی آدمی میرے گھر سے بڑھ کر کسی کا گھر زیادہ فخر و فاقے میں نظر آئے تو آپ مجھے بتا دیں مجھ سے بڑھ کر اس مدینہ شہر میں کوئی غریب نہیں ہے میں کس کو جا کر سکتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسکراتے ہوئے اور اتنا مسکرائے اتنا ہسے کہ آپ کی دانے مبارک تک ظاہر ہوئی فرمایا ٹھیک ہے یہ اٹھاؤ لے جاؤ خود بھی کھاؤ اور اپنے گھر والوں کو پھیو سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ شخص چاہتا گھر میں بیٹھ جاتا نہ آتا اللہ کے ان کے پاس معافی مانگ لیتا میں سینکڑوں گرا کر کے گھر میں ہی معافی مانگ لیتا ہوں اللہ بخشنے والا ہے میری توبہ اگر سچی اللہ معاف کر دے گا لیکن اس شخص کا ایمان اس کو لے کر آیا اب آنے کے بعد وہ مشکل میں پھنس گیا حل حل چاہیے تھا حل جب ملا تو مشکل یہ تھی اب یہ کفارہ ادا کرنا اور طاقت نہیں کیا کرے بھروسہ تھا اللہ پر گناہ کر کے مخالفت اللہ کی کر کے وہ آیا تھا اور لے کر کہا گیا تھا اپنے بچوں کے لیے رزق کبھی کبھی اللہ تعالیٰ انسان کے لیے ایسے راستے کھولتا ہے جو اس کی عقل سے اس کی سوچ سے بھی باہر ہوتے ہیں کیونکہ کائنات کا نظام وہ اکیلا چلا رہا ہے. اس کو پتا ہے کس کو کیا دینا ہے کب دینا ہے کیسے دینا ہے وہ آپ کے لیے سورج کے آنے جانے کا راستہ تک تبدیل کر سکتا ہے جیسے اصحاب کہاف کے لیے کیا اگر آپ کو کوئی سورج سے پریشانی ہو لیکن اس کے لیے اصحاب کہاف جیسا ایمان دکھانا وہ بھروسہ دکھانا اللہ پر ضروری ہے وہ آپ کے لیے چلتی ہوئی چھوری سے کاٹنے کی صلاحیت کو چھین سکتا ہے اس وقت کے جب آپ کا بھروسہ ویسا ہو جیسا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا بھروسہ تھا اس کے اوپر بھروسہ کر کے دیکھیے پھر دیکھیے وہ آپ کو اپنی کائنات میں کس کس قسم کے موضوعات آپ کی عقل کو حیران کرنے والی چیزیں آپ کو مزید اپنے قریب کرے گا آپ اس کی طرف تھوڑا سا چل کر آئیں گے وہ آپ کی طرف دوڑ کر آئے گا آپ ایک بالش آئیں گے وہ ایک ذرا آئے گا آپ تھوڑا سا اس کی طرف جائیں گے وہ آپ کو اپنی طرف خود لے کر چلا جائے گا بس اپنے رب پر بھروسہ اور اعتماد کرنا سیکھیے اپنی توحید کو مضبوط کیجیے اپنے عقیدے کو مضبوط کیجیے پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کس کس قسم کی بہاریں کھولتا ہے یہ ہے اللہ پر ایمان کو قائم اور ثابت رکھنے کا واحد نسخہ اللہ پر بھروسہ اللہ پر اعتماد اور جو شخص یہ اعتماد کر لے دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کی تکلیفیں دور کرتا ہے اس کو رزق بھی دیتا ہے اس کی ہر ہر پریشانی میں اس کے ساتھ ہوتا ہے ولم ان لب تماؤ اعلی فاؤ کا بشینگ فاؤ کا بشعین الامہ خط خطب اللہ یہ بنیاد ہے اس بھروسے کی اللہ کے لبی السلام کا فرمان یہ بنیاد ہے کہ بات یاد رکھو کہ ساری انسانیت ہو جائے ساری انسانیت اور سب مل کر تیرے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کہ تجھے نقصان پہنچا دیں اس وقت تک نہیں پہنچا سکتے جب تک رب نے تیرے مقدر میں نہیں لکھا بعض دفعہ ہم بہت سی جگہوں سے گزر کر چلے جاتے ہیں کچھ لمحوں کے بعد وہاں کوئی آفت آ جاتی ہے ہمارے بہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آفت سے مجھے اور آپ کو کس طرح سے بچایا پتہ بھی نہیں چلتا کس طریقے سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آفتوں سے محفوظ رکھتا ہے انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہے اور وہ ہے اللہ پر بھروسہ ساری انسانیت مل کر ایک ذرے کا فائدہ پہنچانا چاہے اس وقت تک نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نے تیرے مقدر میں نہ لکھا ہو ساری انسانیت ایک ذرے کا نقصان پہنچانا چاہے جب تک نہیں پہنچا سکتی جب تک تیرے رب نے تیرے مقدر میں نہ لکھا ہو اس ایمان کو اپنے دل میں لے کر جائیے اور پھر دیکھتے جائیے اللہ آپ کے ساتھ کس طرح ہے یہ ساتھ آپ کا اللہ دے گا کب تک دے گا صرف اس دنیا میں نہیں آخرت میں بھی دے گا اور آخرت میں یہ ساتھ ہوگا کہ آپ کو اگر آپ کا اللہ پر بھروسہ صحیح طرح سے اعتماد اللہ پر پورا ہے اس پورے پورے اعتماد کے ساتھ انسان دنیا سے رخصت ہوا ہے جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا یہ ایمان وہ دولت ہے کہ جب تک آپ کی سانسیں چل رہی ہیں یہ دولت آپ کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے اسی دولت کے ساتھ آپ اللہ کے سامنے اگر پیش ہو گئے اور اس ایمان کے اندر اللہ پر بھروسہ اور اعتماد مکمل تھا ساری انسانیت حساب و کتاب کے لیے کھڑی ہوگی اس انسان کو پہلے ہی اللہ تعالی جنت میں بھیج دے گا کوئی سوال کوئی حساب کوئی پوچھ گچھ کوئی بات نہیں ہوگی سیدھا جنت میں جائے گا جس طرح کہ اللہ کے نسم فرویا میری امت کے ستر ہزار لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا کچھ نہیں پوچھے گا اللہ یہ کام کیوں کیا یہ گناہ کیوں کیا ایسا کیوں کیا کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی بھی کی وہ حساب و کتاب بھی اللہ نہیں لے گا اس شخص کو مظلوم کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اتنا دے کر خوش کر دے گا کہ انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا کیونکہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اس شخص سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا بغیر حساب و کتاب کے چاہے وہ حقوق اللہ سے ہو چاہے وہ حقوق العباد سے ہو کیونکہ حقوق العباد کو بھی معاف کروانے والا اللہ ہے اس دن حساب و کتاب کے طور پر جو چیزیں اللہ تعالیٰ دلوائے مظلوم کو وہ ظالم کے اعمال ہوں گے یا مظلوم کی برائیاں ہوں گی کہ ظالم کے سر پر ڈالی جائیں گی لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اس شخص کو مظلوم کو پہلے ہی اتنا خوش کر دے کہ وہ اپنے ظلم کی فریاد لے کر اللہ کی بارگاہ میں نہ پہنچے جس طرح کہ جناب بکر صدیق کے واقعے میں جناب مستا بن اساسہ کی توبہ کو قبول کرتے ہوئے جب جناب بکر رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئے حقوق وباغ سے تعلق تھا تو ان کو کیا فرمایا تھا اس کو معاف کر دو چھوڑ دو مستح کو انہوں نے جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تحمت لگائی تھی اور میں اللہ تبو نائی فر اللہ تم یہ نہیں چاہتے اللہ تمہیں بخش دے اللہ نے بخشوائے کہ نہیں بخشوائے مستحق کو تو ستر ہزار لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیجے گا اور ان لوگوں کی صفات کیا ہوں گی ساری صفات کا خلاصہ اور نتیجہ یہ حم اللہ ولاء کم ہے ولاحم اعلیٰ ربت و کلون یہ ساری صفاتیں نہ رگواتے ہیں نہ دم کرواتے ہیں نہ کچھ نہ کچھ نتیجہ یہ ہے بہوم اعلیٰ رب نہیں میں اپنے رب پر بھروسہ اور اعتماد کرنے والے ہیں جس شخص کا بھروسہ ہے اللہ پر صحیح بھروسہ ہے یہ دنیا بھی اس کی ہے اور آخرت بھی اس کی ہے جنت بھی اس کی ہے پروردگار بھی اس کا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنیٰ میں دین کی سمجھ آتا فرمائے اپنے آپ پر بھروسہ کرنے والا بنائے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والا بنائے بارک اللہ علیہ قرآن